ومن شهور ينفسنا ومن سيئة عمالنا ومن يدي إله فلم ضل له من يقلل فلا هديه أشهدوا لا إله من الله وحد أقول لا أشهدوا أشهدوا أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وأعوذ بالله السبيل علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان نفي خسر إن الذين آمنوا معنا الصالحات وتواصل الحق وتواصل الصباح کا ترجمہ تو آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا نا قسم ہے زمانے کی سب دنیا کے سارے انسان جو ایمان, لا ایمان لائے عام متباعلحق یہ سورت مکی ہے یا مدنی سلمہ کداب نے جو ہے قرآن کا توڑ جو ہے بنانے کی کوشش کی سورہ استر چھ مہینے تک غور کیا تو سورہ عصر کا توڑ بنایا لیکن اس کی قوم کے لوگ خود اس پہ پڑے نمبر ایک نمبر دو سورہ عصر کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی خبر دی ہے کہ دنیا کے سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں یہ خسارہ دنیا اور آخر دونوں کا خسارہ ہے اور دنیا کا خسارہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی وجہ سے جو سکون عطا کرتا ہے وہ سکون سے انسان محروم رہے گا جیسے کہ اللہ نے کہا دنیا کا خسارہ کیا ہے اور آخرت کا خسارہ کیا ہے یعنی آخرت کا خسارہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے دو ہوگا جہنم کے اندر جائے گا ہمیشہ ہمیشہ لیکن دنیا اور آخرت کے خسانے سے نکلنے کے لیے ایمان ضروری ہے اور ایمان کے لیے بھی صحابہ کا فہم ضروری ایمان تو بہت لوگ لاتے ہیں اللہ نے کہا بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے شرک کرتے ہیں فرمایا اب لاکھ حرس کریں لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور جو ایمان بھی لاتے ہیں وہ کیا ہیں ہے مماعین اکثر اللہ اللہ عمرکون یہ سو چھ نمبر کے عصر اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن ایمان کے ساتھ شرک کرتے ہیں جیسے حضیفہ رضی اللہ عنہ نے شرکن حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا بدا ہوا بخار کی وجہ سے انہوں نے اس دھاکے کو کاٹ دیا اور یہ آج پڑھی کہ بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں ایمان تو ہے لیکن یہ تاویز کی وجہ سے گنڈوں کی وجہ سے کیا ہے حالانکہ یہ شیر کے اکبر کے بارے میں لیکن شرک اکبر والی آج سے استدلال کیا شرک اصغر پر چھوٹا شیر جیسے آدمی ہمیشہ ہمیں جن میں نہیں رہے گا لیکن شرک اکبر کا مرتبہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اکبر کی وجہ سے سارے امان باطل ہو جاتے ہیں لیکن شرک اصغر کی وجہ سے سر امن باطل شرک اکبر کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن شرک اصغر کی وجہ سے اسلام سے خارج شیر کے اکبر کا مرتکب جس میں حجت پوری ہو جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے مکان علی نبی الدین امن شرقین ون تھرٹی نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے زیب نہیں دیتا کہ مشرقوں کے لیے مغفلت کی دعا کریں اگرچہ ان کے قربدار ہی کیوں نہ ہو اس سے براد شیر کیا لیکن شرک اصغر کے مرتقی کے لیے دعا کرنا جائز ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسلمان امت کو کہا کہ مجھے خوف ہے تمہارے اوپر شرک اصغر سے اور شرک اصغر کی ایک قسم کیا ہے ریاکاری کاری ہے شیرک اسر کی کئی جسم ہے اس میں سے ایک کیا ہے ریا کاری ہے. تو لاز لدین عامن سے مراد جو ہے خالص ایمان ہونا چاہیے اور خالص ایمان کے لیے صحابہ کا فہم صحابہ کا ایمان اور صحابہ کا ایمان کے ضروری ہے کہ ہم اللہ پر کیسے ایمان لائیں فرشتوں پر کیسے ایمان لائیں اس کا علم سیکھنا چاہیے رسولوں پر کیسے ایمان لائیں کتابوں پر کیسے ایمان لائیں تقدیر پر کیسے ایمان لائیں آخرت پر کیسے ایمان لائیں وہ عامل الصالحات کے اندر صلاح امل الصوالحات صالح کو صالح کہا گیا صلاح کے معنی درست کیلحلکمل کوئی چیز خراب ہو رہی ہو لیکن اس کو درست کر دیا جائے تو کہتے ہیں اصلاح پہلے بگڑا تھا لیکن بعد میں کیا ہوگا تفصیل کی کی اور اصلاح کی ہے. اللہ نے فرمایا ولا اولا في زمین میں فساد مت پیدا کرو زمین میں بگاڑ مت پیدا کرو شرک اور گناہ کے ذریعے باد اصلاح اس کی درستگی کے باوجود یعنی زمین جب صحیح ہو چکی ہے امن و شانتی ہے اس کے اندر توحید ہے پھر زمین کو خراب مت کرو کس کے بعد اصلاح کے بعد تو اسلحہ کے کی عزیز کیا ہے فساد اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا لیکن اللہ صلاح کو پسند کرتا ہے اور اسلحہ کو پسند کرتا ہے اس لیے اللہ نے کہا ان مصی نبی وقام اجر المصلحین جو لوگ کتاب کو مزودی سے تھامتے ہیں کتاب سے مراد یہاں قرآن مجید ہے مقام اصطلاح اور کو قائم کرتے ہیں خوشو و خدو کے ساتھ وقت پر جماعت کے ساتھ اصل اصلاح کرنے والے وہی ہیں اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ مسکون بالکتاب کتاب کو مزودی سے تھامیں اس کے بعد مقام الصلاح نمازوں کی اصلاح کریں نمازوں کی اصلاح سے دوسرے عمل کی بھی اصلاح ہوتی ہے تب اس کے بعد وہ اصلاح ہوگا ان نلیہ ندو اجر المصلحَََ قرآن کو مضبوطی تھاموں میں علم ہو گیا قام الصلح اور عام صالح کے اندر اہم رکن کیا ہے نماز کا قیام ہے اور رام صالح کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے دوسری حیات کے ذریعے تو اللہ تعالی نے فرمایا ان علیہ ندو اجر المصلحم ہم کے اجر کو ضائع نہیں کرتے یعنی اصلاح کرنے والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتے. اور جبکہ فساد کے لکھا اللہ يحب المفصین اللہ لا يحب الفساد اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے بارے میں فرمایا پلم الق و کالم سماج میں صف اللہ علیہ المل المفصین جب جادوگروں نے جادوگری دکھلائی تو حضرت مصر علیہ السلام نے کہا جو تم لائے وہ جادوگر ہے اور اللہ تعالیٰ مفسدین کے عمل کی صلاح نہیں کرتا یعنی اگر ایسا فساد پھیلائے جان بوجھ کر یا گمراہی میں طلحہ ولہ اس کے عمل کی صلاح نہیں کرتا یعنی اس کو کامیابی نہیں ہوگی اس لیے کہا صاحب آتا یادوگر کامیاب نہیں ہوتے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ فرمایا لدین امن جو امام جنہوں نے انہیں عمل کیا انہیں کا عمل کے لیے جو بتائے گا دو شرطیں جو آپ کو پالا اور بھی شرطیں بتائی گئی اس کا اور عمل صالح کے لیے حضرت عمر کون سی دعا کرتے تھے امام ابن تیمیہ نے وہ لوگوں نے تو میرے حق میں دعوت سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے پہلی چیز ایمان ہے اور ایمان کے اندر جو ہے علم بھی ہے اور علم میں بھی سب سے پہلے قرآن کا علم ہونا چاہیے اس لیے حضرت امن عباس کی روایت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان الدین لکھنؤ اجرن غیر ممنون جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیا ان کا ثواب ضائع نہیں ہوگا ایمان اور عمل جب دونوں ایک ساتھ استعمال ہو تو ایمان سے مراد قلبی بھی اعمال کیا ہے اور عمل اسالح سے مراد جسمانی اعمال یہ ایمان کے اندر عمل داخل ہے یا دوسرا یہ ہے کہ ایمان کے اندر عمل داخل ہے ایمان کے اندر عمل داخل ہے کہ نہیں قول لا الا وادناها تریف بالحیاء تم میرا ایمان. ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں یا ساٹھ سے زیادہ شاخیں ہیں سب سے افضل ایمان کیا ہے قرار بل لسان توحر کیا قرار کرنا قول لا الہ الا اللہ حضرت اقرام نے کہا کہ لا اللہ, پڑھو گے تو اللہ تمہارے امال کی اصلاح کر دے گا اور سب سے ادنا کیا ہے راستے سے تکلیف دے یہ اخد. عمل بالارکان میں ہوا کہ نہیں عمل بال جوار ایمان میں ہوا نا ایمان کی شاخ کا گندگی کو دور کرنا اقرار بھی ہے اور عمل بھی ہے اور حیا و شاہ ایمان کی حیا ایمان کی شاخ ہے یہ حیا کا تعلق جسم سے ہے یا دل سے دل سے تینوں اقرار الا الہراہ اور عمل بال میں راستے سے گندگی کو دور کا ایک مثال اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے یہ تصدیق بالجنان دل کی تصدیق دل کے عمل ہوئے کہ نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہوا کہ اعمال یعنی ایمان میں داخل ہیں تو ایمان کے اندر عمل داخل ہے اللہ لیکن الگ سے عمل کا تذکرہ کیا اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کی اہمیت کے اس کو کہتے ہیں ذکر الخاص بعد العام ذکر الخاص بعد العام یعنی عام چیزوں کا ذکر کر دیا اس میں آ گیا لیکن پھر الگ سے اس کی اہمیت کے پیش نظر عمل کا ذکر جیسے تنس زل الملائی قتو فرشتے نازل ہوتے ہیں لہ لط میں اور جبریل میں تو فرشتے میں جبریل داخل دا دا ہے کہ دا نہیں ہے لیکن جی الگ سے ذکر کیا پھر روح کا جبریل کا کیوں یہ بیان اہمیت ہی اس کی اہمیت کو اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بالحق ہمیں سارے کے ساتھ حق کی وصیت ضروری ایک دوسرے کو وسیعت کرنا ایک ایک خود کرنا ایک ایک دوسرے کو محاذہ کرنا اس لیے صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے ایک دوسرے سے محاسبہ کرتے تھے کہ ایمان میں کتنا اضافہ ہوا عمل میں کتنا اضافہ ہوا کتنے لوگوں تک دعوت دی صبر کیا کہ نہیں کیا, کیا یعنی ایک دوسرے کو تعاون کرے ایک تو ہے حق کو پہنچانا ہے لیکن ایک دوسرے کو ابھارنا بھی ہے تواس و میں تشارک ہے یعنی ایک دوسرے کو ابھارنا سمجھ گیا نا وہ تواسو بھی صبر میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا خود تو صبر کرنا ہے لیکن دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا نمبر ایک نمبر دو ابن عباس کی جو تفصیل میں نے پڑھنا بھول گیا اللہ عمل عامن سوالحت لکھنؤ اجب الغیر ایمان نے کیا ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا یعنی اگر جوانی میں عبادت کی ہے اب بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر سکے تو اللہ تعالی اللہ ان کے ثواب کو ضائع نہیں کرے گا دوسری ہے ایمان اور عمل کی زندگی گزاری تو اللہ ان کے اجر میں کمی نہیں کرے گا مومن عامحت ممن الفلا خاف اب العلمن والا حکمہ جو لوگ ایمان اور نیک عمل کریں گے نہ ظلم سے ڈریں گے نہ کمی سے لڑیں گے نہ اللہ ان کے عمل میں ان کے عمل کو باطل کرے گا نہ ان کے ثواب میں کمی کرے گا امن اصالح کی بنیاد لحوم اجر غیر ان کا ثواب ختم نہیں ہوا تیسری تفسیر جو ابن عباس نے کی دنیا میں بھی لہم اجر غیر انہوں نے آخرت میں دنیا میں کیا ہے دنیا میں الدین امن و سے براد قرآن کی تلاوت ہے کیونکہ ایمان کا ایک رکن کیا ہے ایمان بالکتب بھی ہے ایمان کے ارکان میں سے ایمان بھی کتب بھی اور کتب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ دین آطینہ ملک اور حق تلاوت الا امین ابھی امن قرب ہی فلاح کا حمل کیا مطلب جو قرآن کی کم حق ہو تلاوت کرتے ہیں قرآن کی کم حق ہو تلاوت کرتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں واضح بات یعنی ایمان کے لیے قرآن کی تلاوت ضروری ہے جو کو تلاوت نہیں کرتے اس کو صحیح مان لانے والے نہیں ہیں وہیں اکفر بھی فول آئے کہ ملکات اور جو قرآن کے ساتھ کفر کرے گا وہ گھاٹا اٹھانے والا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا وہیں اکفر بھی حضرہ فن اس قرآن کا انکار کرے گا گروہوں میں سے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اس لیے ابن عباس نے تفسیر کی ایمان کی تفسیر قرآن سے کی اللَّذين آمنوا. اللَّذين القرآن جس طرح اللہ نے فرمایا اللہ جنہوں نے قرآن پڑھا جس طرح اللہ نے آگے کہا ملکی قرآن کو پڑھنا ایمان کی دلیل بتایا تو اس لیے اللّین امنو کی بنا باس نے کسے کی خرا القرآن سے قرآن جس نے پڑھا سمجھا عمل کیا ثواب ختم نہیں ہوگا اور ثواب کا مطلب دنیا میں بھی ثواب ملتا ہے نیکی کا ثواب دنیا میں ملتا آخرت میں ملے گا نیکی کے ثواب دنیا میں ملتا کہ نہیں ملتا ملتا کہ نہیں لل لدین حسن الفاظ دنیا حسنا جس نے دنیا میں بھلائی کی اس کے لیے جس نے اچھے اعمال کیے اس کے لیے دنیا میں بھلائی ہے نہیں ہے کلیل لدین امن الف دنیا ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اللہ نے نعمتیں رکھی تو لحمر اللہ ان کا ثواب ختم نہیں کرے گا ان کے ثواب میں سے نمبر انََََََََََحسنیا انفلوچ نیکی کا پانچ فائدہ جس میں صحیح ضیا انف الوچ اگر قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے تو غیا انفلوچ چہرے پہ نور ہوگا نور انف القلب دل کو اللہ منور فرمائے گا دل کو اللہ نور سے منور فرمائے گا دل میں روشن چہرہ بھی روشن اور دل میں روشن قوت فی البدن بدن میں قوت ملے گی نیکی سے بدن میں قوت ملتی ہے کہ نہیں موسا علیہ السلام نے ایک بڑے پتھر کو اٹھا لیا وہ کیا تھا نیکی تھی کہ نہیں تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر سوار کر کے قار ہیرا پہ لے گئے وہ کون سی طاقت تھی غار ہیرا نہیں غار خور میں کون سی طاقت ہے ایمان کی طاقت تھی اور رہ خن بخوں بڑھی تو قوت فلوت نیکی سے بدن میں قوت حاصل ہوتی اس لیے ایک بے عمل انسان اور ایک نیک عمل دونوں کے صحت میں اور جسم میں روح میں فرق ہے اس کے اندر جو قوت طاقت ہوتی ہے بے عمل میں نہ فرمانوں میں طاقت قوت قوت نمبر تین وہ اگر ایمان آپ کا صحیح ہے اور ایمان کے تقاضے پر عمل کریں گے سعت ان روزی میں کچھ سادگی ہوگی کیونکہ اللہ نے عبادت کے بعد روزی کا تذکرہ کیا وہ امراحلہ کبھی صلاح و جائیے لانس کا رزق نہ ہنو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر اور اس پر قائم رہ ہم تم سے روزی نہیں مانگتے بلکہ تم ہم روزی دیتے ہیں. دیتی دیتی. یہاں بھی عبادت کے بعد روزی کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے نا اس کو فف... اس کے بعد میں ادید اوبین ہوں میں ادی ہے نماز کے بعد عبادت کے بعد روزی کا تذکرہ فریدہ خودی صلاح فد شروع فی الحال یہاں بھی نماز کے بعد روزی کا روضی کو تلسم خود کو اللہ کہ اس لیے اسعتنفر نزکی نکی کا فائدہ روزی میں کشادگی ہوگی اور محبت الفیقل و اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی تو ہم صرف ایک پوائنٹ لینا چاہتے ہیں بدن میں قوت بدن میں قوت کی ایک مثال ہے کہ جب قوت ہوگی تو بیماری سے اللہ محفوظ رکھے بیماری سے محفوظ رہیں گے تو لمبی عمر ہوگی نیکمل کی تفصیل یہ بھی ہے کہ اللہ لمبی عمر عطا کرتا ہے السلام علام شیخ, شیخ. نیک عمل کی تفسیر یہ بھی ہے کہ نیکی سے, نی... سے بھلائی میں عمر میں نہیں عمر میں اضافہ نہیں کرتی کوئی چیز مگر نیکی نیکی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا گیا فی الحم علم تو اس کی ایک تفسیر کہ اللہ نیکی سے عمر میں اضافہ کرتا یعنی خیر اور بھلائی کی تو دیتا ہے اور ایک یہ ہے کہ نہیں نیکی کرنے سے بیماریوں سے انسان محفوظ ہوگا بدن میں قوت ہوگی جب بدن میں قوت ہوگی تو عمر زیادہ ہوگی ہے نا اس لیے ابن عباس نے تفسیر کی سبحان اللہ اتنی دور ہم آپ کو گھما کے لے گئے صرف ایک بات بیان کرنے کے لیے کہ ابن عباس نے تفسیر کی منقرآ القرآن جب نیکی کرنے سے اور قرآن پڑھنے سے بدن میں قوت حاصل ہوگی تو اللہ رب العالمین لاسٹ اسٹیج میں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا من جو قرآن پڑھے گا اللہ اس کو ارزل عمر یعنی زندگی کے لاسٹ اسٹیج میں اللہ تعالیٰ اس کو بدترین عمر کا شکار نہیں کرے گا ہاتھ پاؤں سے معذو اولڈ ایج ہم نہیں پہنچائے گا اولڈ ایج دیکھ رہے ہیں نا پہلے ہم لوگ گئے تھے ادھر آرام گھر میں اس جگہ سے بدل کے دوسری چلا گیا تو اللہ اللہ محتاج نہیں بنائے گا کسی تو جتنے قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں لاسٹ لاسٹ تک کسی کا محتاج نہیں بنے ابن عباس قرآن کے قاری تھی اچھی زندگی پائی مجاہد ان کے شاگرد تھے اچھی زندگی پائی سجے کی حالت ان کی موت ہوئی اسی طریقے سے نافع المدنی جو سات قرہ ہیں نافع المدنی ان کی عمر 99 سال تھی ان کے شاگرد قالون کی عمر 100 سال تھی ورش کی عمر جو ہے ستاسی سال تھی اللہ عمینان سلکہ بنی ابھی سب کی تفسیر میرے پاس یہاں نہیں ہے لیکن بس کی عمر 112 سو یا, یا, یا, یا, یا ایک سو سال تھی حفظ کی کرتاب کرتے ہیں عاظم کی ایک سو چار ایک سو سال عمر تھی اور حفظ کی عمر تھی غالباً نبے سال عمر گئے سوید بن غفلا بھی رمضان آ رہا ہے ایک سو ستائیس سال ایک سو اٹھائیس سال کی عمر تھی پھر بھی ہر تین دن میں قرآن ختم کرتے تھے من قرآل قرآن الردہ جو قرآن پڑھے گا اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا اگر عمر میں نہیں اٹھائے گا اور عمر میں برکت ہوتی بہت ساری بیماریاں جو ہیں جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج جو قرآن سے ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا انہوں نے قرآن و شفا ہوں رحمت المین قرآن شفا بھی ہے جسمانی شفا بھی ہے اور روحانی شفا بھی ہے فکری اصلاح بھی ہے ذہنی اور فکری اصلاح بھی ہے تو جو جتنا قرآن پڑھے گا اس کا دماغ اس کی تھنکنگ پاور میں اضافہ ہوگا تو کل کا خطبہ آپ نے نہیں سنا نہیں تھے آپ تو اس میں جو ہے کہ سر کی حفاظت کرو اور سر میں جتنی چیزیں ہیں اس کی کیا کرو حفاظت ابھی میں کیا بول رہا تھا ابھی پہلے چیز کا تذکرہ ہو رہا تھا کوئی بات میں نے پیش کی تھی تو مطلب یہ خلاصہ یہ ہوا کہ شفا اور شفا اور رحمت ہے تو شفا رحمت ہے تو دماغ کے لیے بھی شفا ہے سر کے لیے بھی شفا ہے کان کے لیے بھی شفا ہے یہ بتا رہا ہوں اصل یہ ہے یہ اصل بتانا تھا سر کے لیے بھی دماغ کے لیے بھی شفا ہے سر کی حفاظت اور کان کی حفاظت کان کی برائی سے بچو تو کان کی برائی سے کان کے لیے شفا ہوگی تب تو برائی سے بچیں گے قرآن پڑھیں گے کان کی برائی سے بچیں گے یہ مطلب قرآن پڑھیں گے آنکھ کے لیے شفا آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے میں کے میں پڑھا ہے, جو ہمیشہ قرآن پڑھتا ہے اس کی بینائی میں ہوتا میں دیکھا نا چورانوے سال میں ان کی وفات ہوئی میں نے جنازہ مشرق تھا خطبہ میں دیا تھا تو ان کے بعد چورانوے سال تھی ان کو چشمے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی روشنی میں اضافہ ہر چیز میں اضافہ شفاؤں و رحمت میں اور رحمت بھی ہے شفا رحمت رحمت اس کے لیے جسم کے لیے بھی دماغ کے لیے بھی اور قبر کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی یعنی خبر کے لیے ہر اعتبار سے رحمت ہے اور شفاء و رحمت الم نہیں hmm. تو اس لیے جو ہے عمر میں اضافہ ہوتا ہے قرآن جتنا انسان پڑھے گا بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں لے گا تو رحمت جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی خاص حفاظت کرے گا تو یہ ہو گیا اللہ ددین امام الاسم الحاط وصب بالحق و تو صب الصر و تعصب الصبر بھی بات ہو چکی وہ کا کے ایک دوسرے کو صبر سے کیا مراد صبر کے معنی مانا رکنالمنا اور صبر رکنال جو ہوتا ہے ایک درخت کا نام ہے ایک پتا ہوتا ہے جو کڑوا ہوتا ہے مصبر جس کو کہتے ہیں جب مائیں اپنے بچوں کو دودھ چھوڑاتی ہیں تو چھاتی میں وہ لگاتی ہیں تاکہ بچہ جو ہے کڑوا سمجھ کر کے اس کو کیا کرے دودھ نہ پیے اس لیے عربی شاعر کہتا ہے الن تل عق علمجہ الصبر آک صبر اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک سبرا یعنی کڑوا پھل نہ چلو صبر کے مانا کڑوا ہٹ کیا ہے ماسیت وہ ہے جو اللہ کو بری لگے صبر وہ ہے ماسیت وہ ہے جو اللہ کو بری لگے اور صبر وہ ہے جو انسان کو کڑوا محسوس ہے. انسان کو تکلیف ہو. تو صبر کے معنی کیا ہوتا ہے منع صبر کے معنی روکنا کسی چیز کو حفظ کسی چیز کو روکنے کے لیے صبر ہوتا ہے لیکن اس کی شرح تعریف صبر کے لیے تین پیلرس ہیں اس نمبر ایک نفس کو روکنا حبس النفس عن محاسی نفس کو کس سے روکنا برائی سے روکنا یہ صبر ہے نمبر دو حبس النفس اعلی تع نفس کو روکنا کس پر تعت و بندگی پر نفس کو روکنا پابند بنانا حبس النفس اعلی اقدار اللہ اور اللہ کی تقدیر پر نفس کو روکنا جو ہو گیا آپ کے مزاج کے خلاف صبر کیجیے اللہ نے لکھ دیا یہ ہوگا سب صبر کلن یوسیبنا علامہ قطب اللہ علنا آپ کہہ دیجیے ہم کو وہی چیز پہنچتی ہے جو اللہ نے ہم کو لکھ دیا ہے کہ نہیں تو صبر کے اندر تین چیزیں ضروری ہیں اپنے آپ کو برائش روکنا ایک تو آپ پہ قائم رہنا نمبر تین تقدیر پہ راضی ہونا یہ تینوں کے بعد تب صبر ہوگا اس لیے اللہ نے فرمے اوشی رستہ اللہدین صبر کی تینوں قسم کے بشارت, دو کس چیز کی بشارت دو نہیں بتایا دنیا اور آخرت یا بڑی مصیبت پہنچے کسی کا بچہ مر جائے اللہ فرماتا میرے فرشتوں سے میرے بندے نے کیا کہا ہمیں کا وستر جاگ اللہ کو خوب معلوم ہے اس نے تیری تعریف کی اور انجون پڑھا تو اللہ فرماتا ابن بی میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس گھر کا نام کیا رکھو بہت الحمد للہ رکھو تاریخ اللّہ نے تعریف کی نا اس کی اللہدی نے قالون اللہ جان انجون پڑھے اللہ میں مصیبت تین ہے نمبر سلوات میں رب من صبر کریں گے تو پہلا انعام کیا ہے بولیے اللہ تعالیٰ سلاد کا مطلب اللہ رحمت نازل کرے گا ایک تفسیر, لگے تفسیر کیا ہے اللہ کی اس پر صلوات ہوگی اللہ اس کا ذکر فرشتوں میں کرے گا امام بخاری نے تفصیل کیا اللہ آپ یہاں صبر کریں گے آپ کا ذکر خیر اللہ مقربین فرشتوں میں کرے گا اللہ ہمیں اس مقام پہ پہنچا نمبر دو صبر کریں گے رحمت اللہ کی رحمت نازل ہوں کیا ہوگی اور رحمت سبب ہے اللہ کے انعام پانے کا رحمت وسیلہ ہے رحمت کیا ہے وسیلہ, وسیلہ, وسیلہ ہے اور مقصد اور وسیلہ وہ کہاں تک لے جائے گا اللہ کی رضامندی کے لیے لے جائے گا اللہ کی رحمت جب نازل ہوگی تو وہ رحمت جسم پر بھی ہوگی روح پر بھی ہوگی دنیا میں بھی ہوگی اور اور موت کے وقت بھی ہوگی نہیں ہوگی جی ان لدین قالو رب اللہ تقام ہوتا نظر آئی ملائل کا اللہ تخواف ہوں اللہ تحسن اب شروعی کن کے فرشتے موت کے وقت نازل ہوتے ہیں اب صبر کریں گے یہ صبر کیا رب اللہ تم جم گئے اس پر ہزار برق گرے علاقہ دھیا برسیں جو پھول کھلنے والے وہ کھل کے رہیں گے موسمی نہیں بنے بلکہ دین بھی ثابت قدر ہے ہمیشہ جم گئے تو موت کے وقت فرشتے نازل ہوں گے جو موت کے وقت انسان گھبراتا ہے تکلیف ہوتی ہے اور موت کے وقت انسان کے اوپر سب سے بڑی مصیبت آتی ہے یعنی انسان اس وقت شیطان بھی بھٹکاتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے روح نکلتی ہے تو اس کی تکلیف الگ ہے شیطان کا فتنہ الگ ہے بال بچے سے جدائی کی دنیا کا فتنہ الگ ہے سارے ساری چیزیں ہیں نا اس میں رحمت کے فرشتے فہرست اللہ تخاف خوف مت کھاؤ یعنی امن امن سکون ملے گا ہم کو کیوں اللہ ددین توفا جو لوگ پاک صاف لوگ ہیں صبر کرنے والے لوگ ہیں موت کے وہ فرشتے ان کو کیا کرتے ہیں سلام کرتے ہیں سلام کریں گے تو سکون سلامتی اللہ کی سلامتی بھی اور فرشتوں کی سلامتی بھی نمبر ایک نمبر دو تطفہ مت ادقل جنت, جنت کی بشارت ملتی ہے تو خوف کے مقابلے میں امن ملے گا نمبر ایک نمبر دو بنا تھا غمگین مت ہو غم کے مقابلے میں خوشی ملے گی اس لیے عام طور سے فرشتوں کو بشارت دیتے ہیں ائی تون سططی وفیل جسدی طیب اے پاک روح جو پاک بدن میں تھی اخرجی روحی و ریحان و رب غیر دبان اللہ کی رحمت کی طرف نکل اور اللہ تعالی کی طرف نکل اور اللہ کی رحمت کی طرف جنت کے بغ و بہار کی طرف نکل تیرا رب سے ناراض تیرا ناراض یہ ساری بشارت ملے رحمت ہے نا سلامات و رحمت کی تفسیر رحمت محتون محتدون کی تفسیر کیا ہوگی صبر کریں گے تو ہدایت ملے گی نیا متلان یا دلان و نیام اللہ ایک صبر کی وجہ سے دو بدلہ ہے دو کیا ہے بدلہ ملے گا دو بدلہ صبر کا بدلہ نمبر ایک اللہ کا ذکر خیر کرے گا نمبر دو اللہ کی رحمت نازل ہوگی اسی وقت نمبر تین محتدون اضافی نعمت کیا ہدایت ملے گی اور ہدایت سے اللہ فرمائے نفا بخش علم فرمائے گا نمبر دو علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے گا نمبر تین اللہ موت کے وقت استقامت نصیب فرمائے گا استحامت نصیب فرمائے گا جس طرح اصاب کہاف کے بارے میں اللہ نے کہا مفید کیا تو نام رب نہ اپنے رب پر ایمان لائے تو اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کیا استقامت, استقامت یہ کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کا تفہید اعلان کر دیا گھبراہٹ نہیں ہوئی اور سماؤ جس کو کھڑے ہو کے کا اعلان کیا اللہ نے کی دل کو مضبوط کر دیا کوئی خوف نہیں دنیا میں بھی خوف نہیں موت کی وقت نہیں خبر میں بھی نہیں قیامت کے دل بھی نہیں تو خلاصہ ایک کلام یہ ہوا کہ بولا ایک محتمنی ہدایت کی طرف علم ہے اور تو ہدایت کی دوسری سے نیک عمل کی توفیق نیک عمل کی توفیق نمبر تین موت کے وقت ہدایت اللہ کلمہ نصیب کرے گا قبر میں ہدایت کے اللہ یہ سب من اللہ صحابت فرشتوں کے سوال کے اللہ دل کو مضبوط کرے گا اور منکر کر کے سوال کو ثابت قدمی ادا کرے گا ٹھیک ہے اور پولیس سرات پر اللہ ثابت قدمی ادا کرے گا میدان محسر میں ثابت قدمی ادا کرے گا اور جنت کی ہدایت مراد ہے جنت میں داخل ہوں گے تو ایمان والو ام اللہ جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے وقال الحمد للہ ہدانہ لہادا تمام تعریف اللہ کے کری جس نے ہمیں اس کی کیا دی ہدایت دی جنت کی چلیے تو یہ یہ ہدایت کی تعریف نمبر ایک صبر کے در مراتب کتنے ہیں صبر کے مراتب تین ہیں صبر کرنے کے کتنے درجات ہیں پہلا درجہ ہے کہ انسان تکلیف کو برداشت کرے شکایت نہ کرے دوسرا درجہ کیا ہے دوسرا درجہ جو ہے رضا مندی اللہ کے فیصلے پر مکمل راضی ہو ایک تو انسان پہلا درجہ کی انسان کو برا لگتا ہے لیکن اللہ سے شکایت نہیں کرتا لوگوں سے شکایت نہیں کرتا اس کو برداشت کرتا ہے پہلا درجہ یعنی ادنا درجہ دوسرا درجہ رضا رضامندی یعنی دل بالکل مطمئن ہو یہ قربین کا مقام ہے ہر آدمی کو اللہ بالکل جس طرح نعمت ملنے پر خوشی ہو مصیبت پر بھی اسی طرح مطمئن ہو یعنی یقین کرے کہ ملنے والا اس کو یقین ہو جیسے اللہ فرماتا یہ صبر تو وقت اللہ مارت کا اگر صبر پر راضی ہو جائیں اللہ کے فیصلے پر دل مکمل مطمئن ہو تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کے اولاد پہلی ہی مصیبت کے وقت کیا ہو صبر کر لیا اور تو میرے فیصلے پر راضی ہو ثواب کی امید رکھے تو میں بھی راضی نہیں ہوں تم سے کسی چیز سے سوائے ایک چیز کے وہ ہے جنت اگر ہم راضی ہو گئے رضا منڈی کی سرٹیفکیٹ مل گئی مصیبت پر راضی ہو گئے مطمئن سین اللہ کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو کیا ملے گا جنت کا وعدہ اللہ نے کر دیا دنیا کا بلائے کہ جزون القرفت ماں صبر پورے بالا خانے جنت کے بالا بالاخانہ ملیں گے صبر کی وجہ سے صبر کی وجہ سے جنت آدیں گے خلونہ عموماً سلاما مضوا جمدوریات خلون علیم سلام العلیکم بما صبر تم فرامہ دار سلام الیکم بما صبر تم فرامہ دار باپ دادا لکڑ دادا تکڑ دادا بیٹے پوتے پر پوتے بھی سب کے ساتھ جنت میں جائیں گے فرشتہ کہیں گے سلامتی ہو تم پر وما صبر بما بیما کا معنی کیا ہوا اب یہ صبر ثابت صبر کی وجہ سے پوری فیملی کے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں رضامندی کی سر اور سر صبر کا تیسرا مقام کیا ہے سب سے لاسٹ پہلا تو پہلا کا منہ برداشت کرنا دو دوسرا رضامندی دو تیسرا دو شکر, شکر, شکر اللہ کی تعریف شکر اللہ کی تعریف, اللہ کی تعریف شکر کی ہے جیسے حمیدہ کا قبصر بیٹے کی موت پر اللہ کی الحمدللہ الحمد للہ حال اللہ تیری تعریف ہے الحمد للہ اللہ خدا خدر اللہ ہم تیرے فیصلے پہ راضی ہیں اللہ کی تعریف کرنا یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے. اس لیے فضل بن عیاض کے بارے میں آتا ہے کہ امام نے جو قرآن کی آیت پڑھی ان کا بیٹا دہشت والی آیت کو سنا اور اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ نمازی میں موت ہو گئی تو حضرت فضل بن عیاض رونے لگے ہنسنے لگے یعنی مسکراہٹ لوگوں نے کہا مصیبت پر تکلیف ہوتی ہے تم ہنس رہے ہو یعنی مسکراہ رہے ہو کہا کہ میں فسر... اللہ کے فیصلہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو اللہ کا فیصلہ اس میں خیر تو, کی تو مصرح... کہا کہ اللہ کے نبی نے تعنس ہے تم ہنس رہے ہو کہا کہ اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے دونوں خیر کو جمع کیا میرے لیے صرف ایک اور دونوں خیر کیا ہے کہ اللہ کی تعریف بھی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور کہا ان القلب يحزن تدمع ولا نقول الا ما يرضي الرب و انقلب یا فراق لف... بے فراق ابراہیم ہم تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں ان القلب یا دل کیا ہے غمگیر ہیں آنکھیں اشکمار ہیں اور ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ نے کہا ہم اللہ کے فیصلے پہ کیا مکمل راضی ہیں اور وہ بفرافن اے ابراہیم ہم تمہاری جدائیگی پر مغموم ہیں ہم لوگ غم میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے شکر اور رضا دونوں کو جمع کیا فضل میں نیاز کہتے اللہ نے مجھے شکر کی توفیق دی وہ بھی قبول ہوگا کہ نہیں تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صبر کے عمل کے اعتبار سے دل کے اعتبار سے صبر یہ قلبی عمل ہے قلبی اعمال ہے جسمانی اعمال جسمانی اعمال ہے نا قول عبادت کلبیہ عبادت بدنیہ اور عبادت قولیہ ہے نا عبادت قولیہ تحیات اللہ عبادت قولیہ ہے اور تی عبادت بدنیہ ہے عبادت قولیہ ہے قولی عبادت اللہ کے لیے اس کے بعد وصل آباد بدنی عبادت اللہ کے لیے تی عبادات مالی عبادت اللہ کی عبادت قولیہ ہے کیا ہے یہ عبادت یعنی یہ صبر جو عبادت قلبیہ ہے تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صبر کے جو تین مراتب ہیں لیکن اس کے مقابلے میں تینوں سے الگ کیا ہے جو شکوہ شکایت کرے اس لیے آپ نے فرمایا لئی سمین مل تم الخود وشقل سے نہیں جو غریبان پڑھے اور اور بالوں کو نوچے, اور جاہلیت, کے اور کو نوچے اور دعوت جاہلیت کے پکار پکارے تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انبر ان دست صدم دلول، مصیبت آئے مصیبت صبر کرے وہی صبر ہے لہذا صبر کے لیے دعائیں بھی ہیں جیسے حضرت مرزا علیہ السلاۃ علام کی قوم نے دعا کی ربنا نن علینا صبر و توفنا مسلمین تالود اور جالود کا جو واقعہ ہے داود علیہ السلام نے جالود کو قتل کیا تالود کی بات قیادت میں اس کی سپاہ سالاری میں جنگ ہوئی تو ان لوگوں نے دعا کی ربنا نا علینا صبر و اور حبیت خدا منا بنسرنا لومن وہ بھی تین سو تیرہ تھے جیسا کہ بعد تفسیر روایت اللہ ہمیں صبر عطا فرما اور ہمارے پاؤں کو جمع دے اور کافر قوم پر ہماری کیا کر مدد کر ربنا افریق علی نا صبر صبر قدام انہ بنسرنا فلقومل کافر اور اللہ نے ایمان والوں کو بھی حق دیا ہے یا الدین امن صبر و صابروح اور صبر بھی کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلخین بھی کرو یا صابروح کا معنی ہے کہ صبر کے تقاضے پر عمل کرو اور آب ہے تو ایک دوست سے رابطہ بھی بڑھاؤں یعنی صبر میں استقامت اختیار کرو اس کے اوپر اس لیے اللہ رب العالمین نے صبر کا ذکر جو قرآن میں ون زیرو تھری ایک سو تین مقام پر صبر کیا اور اللہ نے اپنے نبی کو بھی کہا فصور صبر جمیلً اچھی طرح صبر کرو اچھی طرح صبر کا معنی ہے کہ چیخ و پکار مت کرو شکایت مت کرو ہاں اپنی تکلیف اللہ کے سامنے کر سکتے ہیں جس طرح طائف میں نبی صلیم کو تکلیف ہوئی تو کیا دعا کی؟ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي بهواني على الناس يا أرحمر راحمين أنت رب المستضعفين إلى من تكلني إلى بعيد يتجاخم ونعم إلى عدوين من لكتو أمري لم يكن بك غضو علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور بجهك اعد بینور بجح اشرق وسلمیہ اللہ ہم تجھ سے اپنی کمزوری کی کر رہے ہیں اور وسیلے کی کمی کی شکایت کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے ضلیل ہو رہی اس کی شکایت تو اس سے کر رہے ہیں تو کمزور و کرب ہے تو اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا رحم الرحم تو کس کے حوالے ہمیں کر رہا ہے امل باعدین کیا دور دراز مقام پر اللہ تعالیٰ کو ہمیں چھوڑ رہا ہے ہر بیاروں مددگار بنا رہا ہے امیلا عدی ملک تو عمری یا ایسے دشمن کا تو ہم کو ایسے دشمن کے حوالے کر رہا ہے جو میرے معاملے کا ذمہ دار ہو اگر تو ہم سے ناراض نہیں ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے تکلیف کا کوئی احساس نہیں لیکن تیری عافیت میرے لیے بہتر ہے میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آسمان و زمین کی تمام چیزیں روشن ہو گئیں اس سے کہ تم ہم سے ناراض ہو تیری ناراضگی ہم پر آئے نازل ہو تیرا غزم میرے اوپر نازل ہو تیری ناراضگی ہمارے اوپر آئے لکھن ال جب تک تو راضی نہ ہو یا اللہ تو ہماری ملامت کرتا رہا لہب الراخوت اللہ بلّہ نہ تیری نہ کسی برائی سے بچ سکتے اور نہ کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں جب تک تیری مدد نہ ہو خلا کلام یہ ہوا کہ اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کی شکایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو اگر آپس میں تکلیف کا اظہار کریں تو حضرت حضرت سنائے. حدیث وہ حدیث سنائیں جس کے بچے مر گئے ہوں امام مصربین وب ویم فض الرحمتی جس کے بچے بالفنی سے پہلے مر جائیں گے اللہ ان کو ماں باپ کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا وہ جنت کے دروازے پر ہوں گے اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں وہ کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ آئیں گے تب جنت میں جائیں گے تو اللہ فرمائے گا خلو جنت انتم ابا جنت میں اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے داخل ہو جاؤ یہ بھی سنانا کہ صبر میں شامل ہے کہ نہیں اس یہاں من ازا خاول مصنفی مصیبت نے اپنے مسلمان بھائی کو صبر میں صبر کی تلقین کی تو کیا ہوگا اللہ سب کا لباس پہنائے گا ایسے تمام ایمان والوں کو لباس پہنایا جائے گا جب ننگے اٹھیں گے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اما اعمال کے, کے مطابق لیکن جس نے صبر کیا اس کو سب رنگ کا ایسا لباس گا اللہ تعالی میدانِ محشر میں کہ لوگ اس پر رش کریں گے کیا کریں گے رشت تو وہ تو رشت صبر میں یہ داخل ہے تک صبر نہیں کریں گے صبر کی تلخی نہیں کریں گے صحاب پر عمل نہیں ہوگا دائیں ہاتھ میں نہ عمل ملنے کے لیے وہ تو صبر ضروری ہے دائیں ہاتھ میں ہمیں امل ملنا نا شرط کیا ہے پلکتا حمل اقبا گھاٹی کا راستہ وما دور گھاٹی کا راستہ کیا ہے فق خورا غلاموں کو آزاد کرنا قیدیوں کو آزاد کرنا یا انشاءاللہ قیدیوں کو کھانا بھی کھلائیں تو کوئی حرج نہیں اب یہ توامر فی امین دیمقبہ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے بھوک کے دنوں میں کھانا کھلانا کس کو کھانا کھلانا بھائی یتیم اندامت ربا قرابدار یتیموں کو یتیم کو بھی لیکن جو قرابدار ہے رشتے دار ہیں ان کا حق زیادہ ہے ام مسکین اندام ربا یا وہ مسکین غریب ہیں جو خاکالود ہیں کیا مطلب کیا مطلب ہوا اس کا یعنی جس کے گھر بھی نہیں رہنے کے لیے یا جس کے بدن میں مٹی لگی ہوئی ہے گھر بھی نہیں اس کو کھانا کھلانا اس کے بعد بلائے اللہ نے فرمایا ایمان لائے صبر کی تلقین کی اور نرمی کی تلقین کی بلائے گا ہاتھ عمل ملے گا تو خلاصے کلام و تاسو پر عمل کیے بغیر نہیں ملیں گے لہٰذا اس صورت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے کیا اللہ حبانا ایمان کے جالنا خدا دم متدین اور مجلس کے آخری میں صحابہ کرام کو آپ يدوى فرحاته قل ما كان رسول يقول من مجلس يدعو لأصحابي, لأصحابي بهؤلاء الكلمات يدوى ياتك ليا اللهم اقسم لنا من خشياتك ما تحول بي بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك جنتك دوى من اليقين ما تحبين بي علينا وصائب الدنيا اتنا قهراء يقين دك دنيا المسيبتين عسان هو اللهم متعنا باسمائنا وعبصارنا وقواتنا وجعله البارثة منا وجعل ثارنا ولا من على من عادانا ولا تجعل المصيبه نافديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم, اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنبنا سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك وتب الله يسوعي اسرق تفسير